اور کی طرف یہ عرب کی قدیم ترین قوم تھی جس کے افسانے اہل عرب میں زبان زد عام تھے بچہ بچہ ان کے نام سے واقف تھا ان کی شوقت و حشمت ضرب المثل تھی پھر دنیا سے ان کا نام و نشان تک مٹ جانا بھی ضرب المثل ہو کر رہ گیا تھا اسی شہرت کی وجہ سے عربی زبان میں ہر قدیم چیز کے لیے عادی کا لفظ بولا جاتا ہے آثار قدیمہ کو عادیات کہتے ہیں جس زمین کے مالک باقی نہ رہے ہوں اور جو آباد کار نہ ہونے کی وجہ سے افتادہ پڑی ہوئی ہو اسے عادی الارض کہا جاتا ہے قدیم عربی شاعری میں ہم کو بڑی کثرت سے اس قوم کا ذکر ملتا ہے عرب کے ماہرین انصاب بھی اپنے ملک کی معدوم شدہ قوموں میں سب سے پہلے اسی قوم کا نام لیتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بنی زہل بن شیبان کے ایک صاحب آئے جو عاد کے علاقے کے رہنے والے تھے اور انہوں نے وہ قصے حضور کو سنائے جو اس قوم کے متعلق قدیم زمانے سے ان کے علاقے کے لوگوں میں نقل ہوتے چلے آ رہے تھے قرآن کی روح سے اس قوم کا اصل مسکن احقاف کا علاقہ تھا جو حجاز یمن اور یمامہ کے درمیان اور الخالی کے جنوب مغرب میں واقع ہے یہی سے پھیل کر ان لوگوں نے یمن کے مغربی سواحل اور عمان و حضر موز سے عراق تک اپنی طاقت کا سکا رواں کر دیا تھا تاریخی حیثیت سے اس قوم کے آثار دنیا سے قریب ناپید ہو چکے ہیں لیکن جنوبی عرب میں کہیں کہیں کچھ پرانے کھنڈر موجود ہیں جنہیں آج کی طرف نسبت دی جاتی ہے حضر موت میں ایک مقام پر حضرت ہود علیہ السلام کی قبر بھی مشہور ہے اٹھارہ سو سینتیس عیسوی میں ایک انگریزی بحری افسر جیمز آر ویلسٹڈ کو حسن غراب میں ایک پرانا کتبہ ملا تھا جس میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر موجود ہے اور عبارت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کی تحریر ہے جو شریعت ہود کے پیرو تھے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 قال يا قوم ليس بي ولكني رسول من رب الْعَالَمِينَ اس نے کہا اے برادران قوم میں بے اقلی میں مبتلا نہیں ہوں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں ابلیم رس ربی وقم امین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 کہ تمہارے رب نے نوح کی قوم کے بعد تم کو اس کا جانشین بنایا اور تمہیں خوب تنو کیا پس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو امید ہے کہ فلاح پاؤ گے پس اللہ کی قدرت کے کرشموں کو یاد رکھو اصل لفظ آلہ استعمال ہوا ہے جس کے معنی نعمتوں کے بھی ہیں اور کرشمہ قدرت کے بھی اور صفات حمیدہ کے بھی آیت کا پورا مطلب یہ ہے کہ خدا کی نعمتوں اور اس کے احسانات کو بھی یاد رکھو اور یہ بھی فراموش نہ کرو کہ وہ تم سے یہ نعمتیں چھین لینے کی قدرت بھی رکھتا ہے كنت من انہوں نے جواب دیا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ ہی کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں اچھا تو لے وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچا ہے اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں یہاں یہ بات پھر نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ یہ قوم بھی اللہ سے منکر یا نا نہ تھی اور نہ اسے اللہ کی عبادت سے انکار تھا دراصل وہ حضرت ہود کی جس بات کو ماننے سے انکار کرتی تھی وہ صرف یہ تھی کہ اکیلے اللہ کی بندگی کی جائے کسی دوسرے کی بندگی اس کے ساتھ شامل نہ کی جائے اس میں اکم ن زلوہ م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 اچھا تو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں ان ناموں پر جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں یعنی تم کسی کو بارش کا اور کسی کو ہوا کا اور کسی کو دولت کا اور کسی کو بیماری کا رب کہتے ہو حالانکہ ان میں سے کوئی بھی فی الحقیقت کسی چیز کا رب نہیں ہے اس کی مثالیں موجودہ زمانے میں بھی ہمیں ملتی ہیں کسی انسان کو لوگ مشکل کشا کہتے ہیں حالانکہ مشکل کشائی کی کوئی طاقت اس کے پاس نہیں ہے کسی کو گنج بخش کے نام سے پکارتے ہیں حالانکہ اس کے پاس کوئی گنج نہیں کہ کسی کو بخشے کسی کے لیے دادا کا لفظ بولتے ہیں حالانکہ وہ کسی شے کا مالک ہی نہیں کہ داتا بن سکے کسی کو غریب نواز کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے حالانکہ وہ غریب اس اقتدار میں کوئی حصہ نہیں رکھتا جس کی بنا پر وہ کسی غریب کو نواز سکے کسی کو غوث یعنی فریاد رس کہا جاتا ہے حالانکہ وہ کوئی زور نہیں رکھتا کہ کسی کی فریاد کو پہنچ سکے درحقیقت ایسے سب نام محض نام ہی ہیں جن کے پیچھے کوئی مسمہ نہیں ہے جو ان کے لیے جھگڑتا ہے دراصل چند ناموں کے لیے جھگڑتا ہے نہ کہ کسی حقیقت کے لیے جن کے لیے, جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے یعنی اللہ جس کو تم خود بھی رب اکبر کہتے ہو اس نے کوئی سند تمہارے ان براوٹی خداؤں کی الہیت اور ربوبیت کے حق میں عطا نہیں کی ہے اس نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے فلاں فلاں کی طرف اپنی خدائی کا اتنا حصہ منتقل کر دیا ہے کوئی پروانہ اس نے کسی کو مشکل کشائی یا گنج بخش کا نہیں دیا۔ تم نے آپ ہی اپنے وہم و گمان سے اس کی خدایی کا جتنا حصہ جس کو چاہا ہے دے ڈالا ہے۔ فَأَنْ جَيْنَا هُوَ الَّذِينَ مَعَهُوا بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ آخر کار ہم نے اپنی مہربانی سے خود اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جو ہماری آیات کو چھکلا چکے تھے اور ایمان لانے والے نہ تھے جڑ کاٹ دی یعنی ان کا استثال کر دیا اور ان کا نام و نشان تک دنیا میں باقی نہ چھوڑا یہ بات خود اہل عرب کی تاریخی روایات سے بھی ثابت ہے اور موجودہ اثری اختشافات بھی اس پر شہادت دیتے ہیں کہ آد اولہ بالکل تباہ ہو گئے اور ان کی یادگاریں تک دنیا سے مٹ گئیں چنانچہ مورخین عرب انہیں عرب کی اما میں باعدہ یعنی مادوم اقوام میں شمار کرتے ہیں پھر یہ بات بھی عرب کے تاریخی مسلمات میں سے ہے کہ عاد کا صرف وہ حصہ باقی رہا جو حضرت ہود کا پیرو تھا انہی بقایا عاد کا نام تاریخ میں عاد سانیا ہے اور حصن غراب کا وہ کتبہ جس کا ہم ابھی ابھی ذکر کر چکے ہیں انہی کی یادگاروں میں سے ہے اس کتبے میں جسے تقریباً اٹھارہ سو برس قبل مسیح کی تحریر سمجھا جاتا ہے نے آثار نے جو عبارت پڑھی ہے اس کے چند جملے یہ ہیں ہم نے ایک طویل زمانہ اس قلعے میں اس شان سے گزارا ہے کہ ہماری زندگی تنگی و بدحالی سے دور تھی ہماری نہریں دریا کے پانی سے لبریز رہتی تھیں اور ہمارے حکمران ایسے بادشاہ تھے جو برے خیالات سے پاک اور اہل شر و فساد پر سخت تھے وہ ہم پر حود کی شریعت کے مطابق حکومت کرتے تھے اور عمدہ فیصلے کتاب میں درج کر لیے جاتے تھے اور ہم معجزات اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے تھے یہ عبارت آج بھی قرآن کے اس بیان کی تصدیق کر رہی ہے کہ آج کی قدیم عظمت و شوکت اور خوشحالی کے وارث آخر کار وہی لوگ ہوئے جو حضرت حود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے